ملكك الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمسلمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك یا رسول الله وعلى اليك واصحابك یا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مقتبت المدینہ سے شیع کردہ رسالے زیائے درد و سلام میں چودہیں حدیث مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے یوں بیان کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جبریل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر رحمت بھیجتا ہے اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سلامتی بھیجتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سرام بھیجنے والے پر کیسی عنایتیں اور نوازشیں ہوتی ہیں تو ہمیں غافل ہرگز نہیں رہنا چاہیے بلکہ جب بھی موقع ملے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سرام پڑھتے رہنا چاہیے حبیب اللّہ وسلم وبارک مولانا محمد کرم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 باتیں آداب کیا ہیں ان تمام چیزوں کو سنتے سنتے سنتے گزشتہ سلسلوں میں مسجد حرام تک آپ پہنچے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت بھی کر لی ہے اب جو اہم ترین منصب کی ادائیگی ہونی ہے وہ ہے طواف یاد رکھیے کہ پاکوں ہند سے جانے والوں کے لیے جو طواف ہوتا ہے وہ عمرے کا طواف ہوتا ہے عمرہ کرتے ہیں کیونکہ یہ حجتمت تو کرتے ہیں اور اگر کوئی حاجی حج افراد یا کران کے لیے جائے تو اس کے لیے طواف قدوم جو ہے وہ سنت ہے طواف کہتے ہیں بیت اللہ کے چاروں طرف سات چکر لگانے کے عمل کو اور ایک پھیرے کو شوت کہتے ہیں اور اس کے جمع اشوات ہے تو طواف کی کئی اقسام ہیں لیکن اس ان اقسام کو بیان کرنے سے پہلے آئیے اس عظیم ترین جو عبادت ہے اس کے بارے میں ہم کو سنتے چلیں یہ بالکل عظیم ترین عبادت ہے اور انوکھی عبادت ہے اور اللہ رب العزت کی تعظیم کے فلسفے پر مبنی ہے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ بغداد شریف میں ایک شخص نے یہ قسم اٹھا لی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ میرے علاوہ کوئی بھی نہ کرے تو میری بیوی کو طلاق اس کے بعد یہ پریشان ہوا علماء سے آڑا لی کہ اب کیا کیا جائے بیوی کو طلاق نہ ہو دیگر علماء کو کوئی بھی ایسی عبادت نظر نہ آئی کیونکہ اگر وہ یہ کہتے قرآن پڑھ لو تو ممکن تھا کہ اس وقت اور بہت سارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے اگر وہ یہ کہتے کہ نماز پڑھ لو تو ممکن تھا کہ بہت سارے لوگ اور نماز پڑھ رہے ہوتے تو اس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نہ کر رہا ہو جب یہ بیچارہ بے بس لاچار بارگاہ غوثیت میں پہنچتا ہے وہاں جب جا کر اپنے مسئلے کی صورت میں فریاد کرتا ہے تو بارگاہ غوثیت سے دستگیری ہوتی ہے اس کی علمی جو الجھن ہے وہ دور کر دی جاتی ہے بزرگوں سے پاک رضی اللہ اللہ تعالیٰ اسے ہلا اچھا فرماتے ہیں کہ ایسی عبادت تو طواف ہی ہے کہ تم جا کر کچھ دیر کے لیے لوگوں کو روک دو وہ طواف نہ کریں اس کو کم لوگ طواف کیا کرتے تھے یعنی آمد و رفت کے ذرائع کم تھے تم منت سماجت کرنے کے بعد یا حکام سے بات کرنے کے بعد روکنا ذرا آسان تھا تو پھر تم تنے تنہا طواف کرو یہ وہ معاملہ ہوگا کہ اس عبادت کو رو زمین پر تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا تب جا کے اس نے اپنی اس قسم کو پورا کیا اور اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہو سکی تو طواف کے فلسفے پر اگر آپ غور کیجئے طواف کی انفرادی حیثیت پر غور کیجئے طواف نام ہے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کا خانہ کعبہ وہ عمارت ہے جسے اللہ کے حکم پر تعمیر کیا گیا اللہ نے اسے اپنی عظمت کی ایک نشانی قرار دیا ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ کی تقدیس کی ایک نشانی ہے مسلمان اس کے گرد طواف کر کے گویا اللہ رب العزت کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں اور طواف کرتے ہوئے صفیہ نے فرمایا اولیاء اکرام نے فرمایا کہ بندہ اگرچہ اس کے سامنے کعبہ ہوتا ہے اس کی آنکھوں کا مرکز اس وقت کعبہ ہوتا ہے لیکن ترقی کا مرحلہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا بندے کو چاہیے کہ اپنی ساری توجہ کعبے کی طرف کرنے کے بجائے رب کعبہ کی طرف کرے کعبے کی طرف کرنے کے بجائے رب کعبہ کی طرف جو اپنی توجہ کرے گا تو پھر اس کے تواف کی بات ہی کچھ اور ہوگی تو طواف کے حوالے سے احادیث طیبہ میں بہت سارے فضائل بیان کیے گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بیت اللہ کے گرد ساتھ طواف کئے اور مقامی ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھی اور زمزم کا پانی پیا اس کے گنا جتنے بھی ہوں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں امام ارزوقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص بیت اللہ میں طواف کے ارادے سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے اور جب وہ بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے اور اس کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پانچ سو نیکیاں لکھتا ہے اس کے پانچ سو گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اس کے لیے پانچ سو درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور جب وہ طواف سے فارغ ہو کر مقامی ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے بتن سے پیدا ہوا تھا اس کے لیے اولاد اسماعیل سے دس غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے اور حجر اسود کے قریب ایک فرشتہ اس کا استقبال کر کے کہتا ہے کہ تم اپنے پچھلے اعمال سے فارغ ہو گئے اب ازر و عمل کرو اور اس کو اس کے خاندان کے ستر نفوس کے حق میں شفات کرنے کا اختیار دے دیا جاتا ہے یعنی اس تمام اعمال کی برکت سے طواف کی فضیلت اتنی اعلی کہ طواف کرنے والے کو ستر افراد کی شفاعت کا اختیار دے دیا جاتا ہے اللہ اکبر مزید امام ابن ماجہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جس شخص نے بیت اللہ کے ساتھ طواف کیے اور اس نے ان قریمات کے سوا کچھ نہ کہا سبحان اللہ, للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولاقت ولا اللہ بل تو اس کے دس گنا مٹا دیے جائیں گے اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور جس نے یہ کلمات پڑھتے ہوئے طواف کیا وہ اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہوا طواف کرے گا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث تہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ اگر طواف میں کلام کیا تصبی و تحلیل نہ پڑھی تو بھی اس کا ثواب ایسا ہے کہ وہ اپنے پاؤں سے چل کر آدھا دریائے رحمت میں غرق ہو گیا مگر رحمت اوپر تک نہیں پہنچی کیونکہ بدن کا اوپر کا حصہ ذکر الہی سے خالی رہا اور اگر طواف میں تسبیح و تحلیل کے ذریعے ذکر الہی میں مصروف رہا تو از سر تا پا اعلی سے اصفل اوپر سے لے کر نیچے تک بندہ رحمت الہی میں ڈوب جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ستر ہزار فرشتوں نے خانہ کعبہ کا احاطہ کیا ہوا ہے اور طواف کرنے والوں کے لیے وہ مسلسل دعائے استغفار کر رہے ہوتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بیت اللہ کے گرد پچاس طواف کیے وہ گنا پاک ہو جائے گا جیسا آج ہی اپنی ماں کے بتن سے پیدا ہوا ہے یہاں علماء نے بیان کیا کہ ایک طواف کہلاتا ہے سات پھیروں پر مشتمل یہاں پچاس پھیرے مراد نہیں بلکہ پچاس مرتبہ طواف کرنا اور ہر طواف میں پچاس پھ... ہر طواف میں سات پھیرے ہوتے ہیں یہ مراد ہے اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص بیت اللہ میں آیا اسی گھر کا ارادہ کر کے آیا یعنی اس کی نیت خالص تھی اس نے طواف کیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے حضرت ابو حیرا رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک آسمان پر اس کے سب سے معزز فرشتے وہ ہیں جو عرش کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں فرشتوں میں طبقات ہیں سب سے معزز جو فرشتے ہیں جو بڑے مرتبے والے ہیں وہ ہیں جو عرش پر بیت معمور کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں اور زمین پر اس کے نزدیک سب سے معزز وہ لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں علماء نے بیان کیا طواف کرتے ہوئے دل کی کیسیات انسان کے باطن کی کیا ہونی چاہیے علماء نے بیان کیا کہ بیت اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اگر اس کی برکتیں پانے کی علامت دیکھنی ہو تو انسان سوچے کہ کعبے کو دیکھ کر دل میں کیسی ہے پیدا ہوتی ہے اس کے پاس آ کر دل جھک جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں ارے یہ وہ گھر ہے جس کے اوپر سے پرندے بھی پرواز نہیں کرتے وہ بھی اس کا ادب جانتے ہیں طواف کے حوالے سے بہت سارے فضائل روایت کیے گئے چند آادی سے طیبہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی اب آتے ہیں اس بیان کے دوسرے حصے کی طرف اس میں آپ طواف کے حوالے سے جو ضروری شرعی احکام ہیں اور جو ضروری معلومات ہیں وہ سماعت فرمائیں گے یاد رکھیے کہ طواف کی سات اقسام ہیں طواف کی سات اقسام ہیں نمبر ایک طواف قدوم نمبر دو طواف زیارت نمبر تین طواف ودا نمبر چار طواف عمرہ نمبر پانچ طواف نظر نمبر چھ طواف تحیت المسجد نمبر سات طواف نفس اب ان کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے تواف قدوم یہ مفرد اور کارن پر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد سنت ہے یہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ حج کی تین اقسام ہیں ایک حج تمتو ایک حج کران اور ایک حج افراد وہ حج جس میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور احرام کھول دیا جاتا ہے حج کا احرام پھر بعد میں مانا جاتا ہے آٹھویں تاریخ کو تو اسے حج تمتو کہتے ہیں آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ پاک و ہند سے جانے والے اکثر افراد 99 فیصد سے بھی زیادہ افراد حج تمتو ہی کرتے ہیں تو تواف قدوم ان کے لیے سنت نہیں ہے طواف کدوم سنت ہے ان لوگوں کے لیے جن کا حج حج افراد ہے یا وہ حج قران کر رہے ہیں اس کا اول وقت ماہ حجب مکہ میں داخل ہونے کے بعد سے ہے اور آخری وقت اس کا وقوف عرفات تک ہے جب وقوف عرفہ کر لیا تو اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس طواف میں اتباع رمل اور صحیح نہیں ہاں طواف زیارت کے بعد جو صحیح ہے اگر اس کو اسی طواف قدوم کے بعد کرنا چاہتا ہے تو اس طواف قدوم میں رمل اور اتباع بھی لازم ہوگا اور طواف کے بعد صحیح بھی کرے گا یہ تھوڑی سی تفصیل ہے کہ طواف زیارت کے بعد جو صحیح ہے وہ اس صحیح کو طواف کدوم کے ساتھ کر سکتا ہے پھر اس کے طواف کے بعد چیزیں بھی مختلف ہو جائیں گی دوسری قسم ہے طواف زیارت اسے طواف افادہ طواف فرض اور طواف حج بھی کہتے ہیں یہ حج کا ایسا رکن ہے جس کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا یہ طواف دس ذیل حجہ کو کیا جاتا ہے اگر دسویں کو موقع نہ ملے تو گیارہ ورنہ بارہ ذیل حجا تک بھی کر سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ دسویں تاریخ ذیل حجا ہی کو ادا کر کے اس سے بھی فارغ ہو جائے کیونکہ یہ بابرکت اشرے کا آخری دن ہے اس طواف میں رمل اتبا اور صحیح نہیں ہوتی یہ طواف بغیر احرام کے ہوتا ہے اور سر سرمڈانے کے بعد ہوتا ہے جس کے بعد یعنی سرمڈانے کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہننے کی بھی اجازت ہو جاتی ہے اگر سلے ہوئے کپڑے پہن کر طواف کیا تو اتباع نہیں ورنہ اتباع مصنون ہے طواف کی تیسری قسم ہے طواف صدر اسے طواف ودا بھی کہتے ہیں یہ مکہ مکرمہ سے روانگی کے وقت کیا جاتا ہے یہ طواف رخصت ہے صرف آفاقی پر واجب ہے نہ مکہ والوں پر نہ عمرہ کرنے والوں پر یہ تینوں طواف جو بیان کیے گئے یعنی طواف قدوم طواف زیارت اور طواف صدر یہ حج سے متعلق ہیں طواف کی چوتھی قسم ہے طواف عمرہ یہ عمرے کا ایک رکن ہے کیونکہ عمرہ میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں احرام اور طواف تو عمرے کے اس طواف میں اتباع بھی ہے رمل بھی ہے اور اس کے بعد صحیح بھی ہے پانچویں جو قسم ہے طواف کی وہ ہے طواف نظر یعنی کوئی شخص جس طرح ہوتی ہے کہ میں بھوکوں میں کھانا کھلاؤں گا یا قربانی یا جانور ذبح کروں گا اس طریقے سے اگر کوئی یہ نظر مان لیتا ہے کہ میں طواف نظر یعنی طواف کروں گا تو یہ ایسا نظر ماننے سے بہت ساری چیزیں واجب ہو جاتی ہیں طواف کی نظر بھی اگر مانی جائے تو یہ بھی واجب ہو جائے گی تو اس طواف کا ادا کرنا بھی واجب ہے یہ کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں کسی بھی مہینے میں ہو سکتا ہے اس میں رمل اور اتباع وغیرہ نہیں ہوتا اور نہ اس میں صحیح ہوتی ہے چھٹی قسم طواف تحیت المسجد یہ ہر اس شخص کے لیے مستحب ہے جو مسجد حرام میں داخل ہو بشرط یہ کہ اس کے ذمے کوئی اور طواف واجب نہ ہو مثلا کوئی عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے تو اس نے جا کر عمرہ ہی کا طواف کرنا ہے اس کے لیے مستحب نہیں ہے جو ویسے ہی عام نمازوں کے لیے گیا تو مسجد حرام میں داخل ہوا تو دیگر مساجد کے لیے تو یہ مستحب ہوتا ہے کہ وہاں جا کر آپ نماز پڑھیں کم از کم دو رکعت نفل ہی پڑھ لیں لیکن خاص مسجد حرام کے لیے تہیات المسجد کی نیت سے طواف کرنا مستحب ہے اس طواف کے اندر جو ہے وہ بھی صحیح وغیرہ نہیں ہوتی ساتویں قسم ہے طواف نفل اگرچہ کہ پہلے والا بھی نفلی طواف ہی ہے لیکن وہ طواف دخول مسجد کی نیت سے ہوگا تحیت المسجد کی نیت سے ہوگا اور نفلی طواف جب جب وقت ملے جب جب موقع ملے کرتے رہیں اور مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے طواف سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے سب سے افضل جو عبادت ہے وہ طواف ہے تو طواف کی یہ سات اقسام آپ نے سماج فرمائی طواف قدوم طواف زیارت طواف صدر یا طواف ودا طواف عمرہ، طواف نظر طواف تحیت المسجد اور طواف نفل یاد رکھیے کہ طواف واجب ہو یا نفل تمام ہی طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا خاص طور پر مقامی ابراہیم پر بہتر یہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھنا واجب ہوتا ہے جبکہ مکرو وقت نہ ہو ورنہ بعد میں پڑھی جائے گی طواف کے حوالے سے اور بہت سارے ضروری مسائل ہیں آئیے اب انہیں سماعت کرتے ہیں طواف کے چھ واجبات ہیں حضرت ملا علیہ قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب لباب کی شرح میں فرماتے ہیں پہلی جو پہلا جو وجوب ہے وہ ہے تہارت حکمی کا ہونا یعنی طواف کرنے والا نہ تو بے غسل ہو اور نہ ہی بے وضو ہو تہارت حکمی کا ہونا یہ طواف کا پہلا واجب ہے دوسرا واجب ہے سطر عورت یعنی مرد ہوئے عورت ان کے ستر کا کوئی بھی حصہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے مرد کا جو سطر ہے وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت کسی بھی عضو کا اگر چوتھائی کھلا رہ گیا تو یہ واجب ساکت ہو جائے گا اور اگر طواف کا کوئی واجب ساکت ہو جائے تو پھر اسے دم ادا کرنا ہوگا تیسرا واجب ہے پیدل طواف کرنا بلا عذر پالکی میں بیٹھ کر ویل چیئر میں بیٹھ کر کسی کی گود میں سوار ہو کر کندھے پر سوار ہو کر یا گھسٹ کر طواف کرنا یہ جائز نہیں ہے ادھر جس کو نہ ہو تو پیدل طواف کرنا یہ واجب ہے اس کے بعد جو واجب ہے وہ ہے کہ سیدھی طرف سے طواف کو شروع کرنا یعنی اس کا جو بایاں حصہ ہے یہ خانہ کعبہ کی طرف ہو یہ واجب ہے پانچواں جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ حجر اسود سے ابتدا کرے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کسی اور رکن سے ابتدا کرے کسی اور خانہ کعبہ کے کونے سے ابتدا کرے بلکہ اس کونے سے ابتدا کرنا واجب ہے کہ جہاں حجر اسود نصب ہے چھٹا جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ حتیم کے باہر سے طواف کیا جائے اور آج کل ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ حتیم خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے تو حتیم کے اندر سے گزرنا طواف نہیں کہلائے گا واجب ہے کہ اس سے باہر رہ کر طواف کیا جائے طواف میں جو باتیں حرام ہیں یعنی جو واجبات ہیں ان کا ترک حرام ہے سدوشری بدر طریقہ حضرت مفتی انجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے وضو طرح طواف کرنا یہ حرام ہے کوئی عزو جو سطر میں داخل ہے اس کا چہارم کھلا ہونا مثلا ران یا آزاد عورت کا کان یا کلائی یہ ہر ایک ایک عزو دیکھا جائے گا کسی بھی عزو کا چہارم اگر کھلا رہ گیا مرد کا سطر مختصر ہے عورت کا سطر مسسل ہے طویل ہے یعنی سوائے چہرے کی ٹکلی دونوں ہتیلیوں اور پاؤں کے جو پنجے ہیں ان پانچ اعضاء کے سوا عورت کا تمام کا تمام جسم کا حصہ ستر ہے تو اگر مثلا اس کے کان کھلے رہ گئے کسی عورت کے تو دیکھا جائے گا اگر کان چوتھائی سے کوارٹر سے کم ہیں تو واجب ادا ہو گیا اور اگر ربو حصہ کھلا ہوا ہے کوارٹر کھلا ہوا ہے ایک عضو کا چوتھائی حصہ تو ایسا حرام ہے اور طواف کا جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوا بے مجبوری سواری پر یا کسی کے گود یا کندھے پر سوار ہو کر طواف کرنا بلا ازر بیٹھ کر سرکنا یا گھٹنوں کے بل چلنا کعبے کو دائیں ہاتھ پر لے کر الٹا طواف کرنا یعنی بائیں ہاتھ ہونا چاہیے طواف میں حتیم کے اندر ہو کر گزرنا سات پھیروں سے کم طواف کرنا یہ تمام باتیں طواف میں حرام ہیں بہت ساری باتیں وہ ہیں جو ممنوع ہیں ان میں بہت سارے تو وہ ہیں جو سنت موقع کا ترک ہے تو طواف میں وہ باتیں جو کرنا مکرو ہے جن کا کرنا جائز نہیں صدر الشریعہ ان کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں طواف میں فضول بات کرنا نمبر دو بیچنا نمبر تین خریدنا نمبر چار ہم دو نعت و منقبت کے سوا کوئی شعر پڑھنا یعنی ہم نعت اسی طریقے سے اولیا کی منقبت یہ تو ہیں ممدو چیزیں قابل ستائش چیزیں اس کے سوا کوئی اور شعر پڑھنے کی یہاں اجازت نہیں نمبر پانچ بہت ہی اہم شک ہے ذکر یا دعا یا تلاوت یا کوئی کلام بلند آواز سے کرنا بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اجتماعی طور پر دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں مختلف علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں ایک پڑھ رہا ہے سب اس کے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں تو ایسا کرنا دیگر کی عبادت میں خلل آنے کا باعث ہے دیگر کی عبادت میں خلل آنے کا سبب ہے ایسا کرنے کی اجازت نہیں طواف کرتے ہوئے جو ذکر و اذکار وظائف تلاوت کرنی ہیں وہ آہستہ آواز سے کرنی ہیں کہ دوسرے دوسروں کی عبادت میں خلل نہ پڑے نمبر چھ ناپاک کپڑوں میں طواف کرنا یہ مکرو ہے نمبر سات رمل یا اتباع یا بوسائے سنگ اسود جہاں جہاں ان کا حکم ہے وہاں ان کو چھوڑ دینا یہ مکرو ہے نمبر دس طواف کے پھیروں میں زیادہ فصل یعنی وقفہ کرنا یعنی کچھ پھیرے کیے پھر ٹھہر گئے کسی اور کام میں لگ گئے باقی پھیرے بات کو کیے ایسا کرنا بلا عذر مکرو ہے مگر وضو جاتا رہا تو پھر یہ ہے کہ روک دے وضو کر کر آئے بکیا پھر بعد میں کر لے یوں ہی پیشاب پخانے کی ضرورت ہو تو چلا جائے وضو کر کے باقی پورا کرے ایک طواف کے بعد جب تک اس کی رکعتیں نہ پڑھ لی ہوں دوسرا طواف شروع کرنے کی بھی اجازت نہیں ہاں اگر کوئی مکرو وقت میں طواف کر رہا ہے کہ اس طواف کے بعد نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے تو پھر اجازت ہے کہ دوسرا طواف شروع کیا جا سکتا ہے گیارہویں شک وقت کراہیت نکل جائے تو ہر طواف کے لیے دو رکعت ادا کرے اور اگر بھول کر ایک طواف کے بعد با... با... بغیر نماز پڑھے دوسرا طواف شروع کر دیا تو اگر ابھی ایک پھیرا پورا نہ کیا ہو تو چھوڑ کر نماز پڑھے پورا پھیرا کر لیا اس طواف کو پورا کرے پھر نماز کی ادائیگی کرے نمبر بارہ خطبہ امام کے وقت طواف کرنا نمبر تیرہ جماعت فرض کے وقت کرنا ہاں اگر خود نماز پڑھ چکا ہے تو پھر کر سکتا ہے لیکن فرض نماز میں طواف موقف ہو جاتا ہے اس میں کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی طریقے سے طواف میں کچھ کھانا یہ بھی مکرو ہے اور اسی طریقے سے پیشاب پخانا یا ریح کے تقاضے میں طواف کرنا یعنی سنجا وغیرہ کی حاجت ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ طواف نے موقف نہیں کیا ایسا کرنا بہتر نہیں ہے اسی طریقے سے طواف کے حوالے سے اور چند ایسی باتیں ہیں جنہیں سامنے رکھنا ضروری ہے ہم انشاءاللہ اللہ اپنے اگلے سلسلے میں طواف کی جو دیگر باتیں ہیں جو غلطیاں ہو جائیں کیا کرنا چاہیے اور مزید کیا احکام ہیں اور ام لن طواف کا طریقہ کیا ہے خانہ کعبہ کے جو کونے ہیں ان کے نام کیا ہیں یہ سماعت کریں گے پھر صحیح کی طرف جائیں گے اللہ تبارک وطہ سے دعا ہے کہ ہمارا سننا سیکھنا سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یاد رکھیے طواف ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس قدر دل کے اندر عشق و محبت زیادہ ہوگا اسی قدر بہتر طریقے سے آپ اس عبادت کو اچھی طرح کر سکتے ہیں اگر آپ طواف کے باطنی اداب جتنے زیادہ پتہ ہیں اتنے ہی زیادہ آپ اس عبادت کو اچھی طرح بجا لاتے ہیں اور باطن کا ستھرا کرنا اور دل میں عشق و محبت کا پیدا ہونا یہ ایک ایسا سمرا اور پھل ہے جو آپ کو صرف اور صرف نیک لوگوں, نیک لوگوں کی صحبت سے مل سکتا ہے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دل ستھرا ہوتا ہے پاکیزہ ہوتا ہے نیک اجتماعات میں شرکت کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے بندے کو توبہ توبہ کی توفیق ملتی ہے تو آئیے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجئے ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا سنن تو بڑا اجتماع بعد نماز مغرب فیضان مدینہ میں شروع ہو جاتا ہے بندی چینل پر بھی یہ اجتماع براہ راست نشر کیا جاتا ہے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں ابو الوخر ضرور بالضرو شرکت فرمائیں آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم